بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلاَاث الق آیات القطاب و قرآن مبین یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیات ہے رباما عیب اللہ دین قففر الاؤقان مسلمون کسی وقت چاہیں گے خواہش کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کاش وہ مسلمان ہوتے غرم چھوڑ دیجئے ان کو یا عقول وہ کھائیں وہ یا تمدن اور فائدہ اٹھائیں وہ الحیم العمل اور امیدیں ان کو غافل رکھیں امید ان کو وافل رکھیں یعلمون <تصفيق> <تصفيق> پس جلد ہی عن قریب ہی یہ جان لیں گے وما لکنا منقریت اور نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بستی کو اللہ مگر والا اور اس کے لیے کتاب ایک کتاب ہے معلوم معلوم شدہ یہ ایک مقرر وقت ہے لکھا ہوا ہما من امتن اجلا نہیں سبقت لے جاتا کسی امت سے اس کا وقت وما یستا اور نہ ہی وہ پیچھے رہتے ہیں وقال اور انہوں نے کہا یا ایو الحلدی اے وہ شخص نزیر علیہ ذکر جس پر نازل ہوا ہے ذکر نصیحت ان نہ قلم تو دیوانہ ہے مجنون ہے لو تینہ بالملائکہ تو کیوں نہیں لاتا ہمارے پاس فرشتے ان من الصادقین اگر تو سچوں میں سے ہے مانو نظیر الملائی الا بالحق ہم نہیں نازل کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ وما ماں اذا منذرین تو وہ اس وقت نہیں ہوں گے مہلت دیے گئے انا نظلذکرہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے ذکر کو نصیحت کو و انا الح الحاف اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ولاقت الرسلام القبل کا فیشیال اولین اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا تو سے پہلے فیشیل اولین پہلے گروہوں میں ومائے عطی امرسول اللہ کا نب ہی استحزیون اور نہیں ومائے عطی امرسول وہ مائع اتی رسول نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول اللہ مگر کانوبی یس تحزی مگر وہ اس کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے کدال کا نسل وحفی قروب المجرمین اسی طرح ہم ڈال دیتے ہیں اس کو فی قروب المجرمین مجرموں کے دلوں میں لا مینون بھی وہ اس پر ایمان نہیں لاتے وقت خلط اور تحقیق گزر چکا ہے سنت الادین پہلے لوگوں کا طریقہ ولاف فتح علیہم بابا میں سمائی اور اگر ہم کھولیں ان پر دروازہ آسمان سے بدل لوفی آروجون تو وہ اس میں چڑھتے رہیں لاقال بتا کہیں کہیں گے انما رت ابسارون یقینا ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں بلنا قوم مسرون بلکہ ہم تو لوگ ہیں جادو کیے ہوئے والا جعلنا النا اسماعب روجا اور ہم نے بنائے ہیں آسمان میں کئی برج وزین نہ اور ہم نے اس کو مزین کیا ہے دیکھنے والوں کے لیے وہ حقیب نہ ہا منک اور ہم نے اس کی حفاظت کی ہے ہر مردود شیطان سے علامن من اس مگر وہ جس نے چوری کیا کسی سنی ہوئی بات کو فت باہ شہاب مبین تو اس کے پیچھے لگتا ہے ایک شعلہ واضح روشن شعلہ مبین واضح بدلنا ہا اور ہم نے زمین کو پھیلایا ہے وہ القعینافی ہارواسی اور اس میں ہم نے رکھے ہیں پہاڑ وہ امبت اور ہم نے اس میں اگایا ہے منکلش امبوزون ہر چیز مقرہ اندازے کے مطابق نپی تلی معیشہ اور ہم نے اس میں تمہارے لیے روزگار بنا دیا ہے من اور اس کے لیے بھی لہوب رازقین جس کو تم روزی دینے والے نہیں ہو وہ امن شعین خزاں اور کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں تو معن رضی الح اللہ معلوم اور ہم نہیں اتارتے اس کو مگر معلوم مقدار کے مطابق معلوم اندازے کے مطابق وہ ارسل نریاح لواقع اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو لواقع تلقی کرنے والی کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے والی بادلوں کو اٹھانے والی یا وہ پھلوں پھولوں کے اندر بھی ترقی ہوتی ہے وہ نار کا مادہ پر مادہ کا نار پر وہ جو دور پہنچتا ہے ہوا کے ذریعے اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو لوا کے ہاں کرنے والی بادنوں کو اٹھانے والی ف انزل نہ بھی منسما امان ف انزل نہ منسما ہم نے مِن نازل کیا آسمان سے پانی فی نہ منہ ہم نے وہ پلایا تم کو وَمَا ماں لَهُ بِخَازِنِينَ اور نہیں تھے تم اس کو جمع کرنے والے وَإِنَّا انا و نوید اور بے شک ہم زندہ کرتے اور مارتے ہیں و نا الوارطین اور ہم ہی وارط ہیں ولاقد علوم المستقمین قم ولاقد علمقرین اور یقیناً ہم نے جان دیا جو تم میں سے بہت آگے جانے والے ہیں اور جان تم میں سے والے کو وہ اندا رب کا ہوا یا اور بے شک کو جمع کرے گا اندا حکیم العظیم بے شک وہ بہت زیادہ حکمت والا بہت زیادہ علم والا ہے والد خلق نر انسان اور تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو مٹی سے من ہمہ ام مصنون سیاہ کیچڑ والے سے سیاہ کیچڑ والی بہت پرانی سیاہ کیچڑ والی بہت پرانی خشک مٹی سے پیدا کیا ہے <coughs> جان نہ خلق ہو اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا ہے من قبل اس سے پہلے من نار خالص آگ سے سموم ایسی آگ جس کے اندر دھواں نہ ہو یا لو والی آگ رب الملائی کا تیر جب کہا فرشتوں فرشتوں کو تیرے رب نے ان خالقم بشر منسلس منہ ہمہ مصنون کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو من منسلسال خشک مٹی سے من ہما مصنون سیا بہت پرانی فعض بیتو جب میں اس کو برابر کر لوں اس کو پورا بنا چکوں ورفق تو ہی میں روحی اور میں پھونک دوست میں اپنی روح فقعو لہو ساجدین پس تم گر جاؤ اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے فسجد تو پس سجدت الملائکہ كلهم پس سیدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے اکٹھے ہی الا ابلیس ابا مگر ابلیس نے انکار کیا ان یکون مع کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے قالا کہا یا ابلیس اے ابلیس مالک اللہ تكون مع کیا ہے تجھے کہ تو نہ ہوا سیدا کرنے والوں کے ساتھ خشک مٹی سے پیدا کیا ہے کالا کہا فخر ان کا رجیم تو اس سے نکل جا بے شک تو راندا گیا ہے یا مردود ہے وہ ان کا لانتا اور بے شک تجھ پر لانت ہے قیامت کے دن تک فیصلے کے دن تک قالا ربی اے میرے رب کالا تو مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے کالا کہاف ان کا من المنظرین شکت تو مہلت دیے گیوم سے ہے الوقت المعلوم معلوم وقت کے دن تک قالا کہا ربی بما اغویتنی اے میرے رب اس وجہ سے جو تو نے مجھ کو گمراہ کیا ہے لازین نہ میں مزین کروں گا ان کے لیے فل عردی زمین میں والا ابین اور میں ان کو گمراہ کروں گا اجمعین سب کو اللہ عبادہ کا منحم مگر ان میں سے جو خالص تیرے بندوں کو کالا کہا ہاد علیہ مستقیم یہ میرا راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا ہے ان عبادی کا علیہم سلطان بے شک میرے بندے نہیں ہوگا ان پر تیرا کوئی غلبہ اللہ من طبا کا مین مگر وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تیری گمراہوں میں سے وہ ان جہنم علامع مجمعین اور بے شک جہنم ان سب کا ٹھکانا ہے لہٰذا تو ابواب اس کے ساتھ دروازے ہیں لیکن لباو من جز ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ ہے تقسیم کیا گیا ان دل فی جنات بے شک پرہیزگار لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے ادخلوحب بسلام آمنین داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ امن کی حالت میں بے خوف ہو کر وہ نزانہ معافی صدوری من گلن اور ہم چھین لیں گے یا کھینچ لیں گے نکال لیں گے جو کچھ ہوگا ان کے چینوں میں من گلن کی نا اخوان بھائی بھائی بن کر سر سرور متقابلین تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے لائم وسو فیحا نصب نہیں چھوئے گی ان کو اس کے اندر نہ صبن کوئی تھکاوٹ و ماہوں منہابی مکھرا اور نہ وہ اس میں سے نکالے جانے والے ہیں نب عبادی خبر دے دیجئے میرے بندوں کو انی ان الغفور رحیم بے شک میں ہی بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں وہ انّا آدابی العذاب العلیم اور بے شک میرا عذاب دردناک عذاب ہے وہ نب انویفی ابراہیم اور ان کو خبر دے دیجیے ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں دخلو علیہ سلاما جب وہ اس پر داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام کالو لاتو جلنے کا بے غلام علیم بے شک ہم تجھ کو خبر خوشخبری دیتے ہیں بے غلام علیم بہت علم والے لڑکے کی خوشخبری تو تم کس بات کی خوشخبری دیتے ہو کال انہوں نے کہا نہ قبل حق ہم تجھ کو حق کی خوشخبری دیتے ہیں فلاں کم القان تین تو, تو نہ ہو جا نہ امید ہونے والوں میں سے قَالَ وَمَن إِلَّا <ظَالُّون> نہیں نہ امید ہوتے اپنے رب کی رحمت سے إلَّا <ظَالُون> مگر لو. قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا <الْمُرْسَلُون> تمہارا کیا ماجرا ہے تمہارا کیا معاملہ ہے اے بھیجے ہوو کالو انہوں نے کہا انا اور سلنا علاقوں میں مجرمین بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اللہ علا آل مگر آل لوت کی طرح ان لجوح اجمعین بے شک ہم ان سب کو نجات دینے والے ہیں علمر آتا ہوں مگر کی عورت قدر ناحا قدر نا اناحا لمن بے شک ہم نے تہ کر رکھا ہے یا مقرر کیا ہے کہ بے شک وہ پیشے رہنے والوں میں سے ہے فلما جاء آل لوط المرسلون پس جب آئے آل لوط کے پاس بھیجے ہوئے قال کہا انکم قوم منکرون بے شک تم قوم ہو اجنبی قالو انہوں نے کہا بل جئناک کا بما کان فیہ یمترون بلکہ ہم لائے ہیں تیرے پاس وہ کچھ جس کے بارے میں وہ شک کرتے تھے وہ آتئی ناکا وہ عطئی ناکا بالحقی اور ہم آئے ہیں تیرے پاس حق کے ساتھ یا لائے ہیں تیرے پاس حق وہ ان لا صادق اور بے شک ہم سچے ہیں ف عصری بھی اہلی کا بس رات کے وقت اپنے گھر والوں کو رات کے ایک ٹکڑے میں لے کر نکل جا وہ طبع ادبارہ ہوں و لائ منکم اور ان کے پیچھے پیچھے چل گئے ہو فیصلہ کیا اس کی طرف یا وہی کی اس کی طرف اس معاملے کی انداب رہا اِن لوگوں کی جڑ مقتورن کاٹی گئی ہے مسبقین صبح ہوتے ہی وَجَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ اور آئے شہر والے خوش خبری پاتے ہوئے یا خوش ہوتے ہوئے قَالَا کہا اِنَّهَا اُولَائِ بُوَمْ نے کہا اولم عن کہ ہم نے تجھے سارے چہانوں سے منع نہیں کیا تھا کالا کہا ہا اولا بنا تھی انکن تم فائلین یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم کرنے والے ہو کالا کہا ہا اولائی بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں ان کن تم فائلین اگر تم کرنے والے ہو لانو کا تیری عمر کی قسم ان نہ لفی سکرات یا محن بے شک وہ اپنی مدوشی میں سرگرداں پھرتے ہیں عقل کے اندھے بنے ہوئے تھے فعقت مسیحت و مشرقین بس بکرا ان کو چیخنے روشنی ہوتے ہی فجال نا عالیہ ہا صافلہ ہم نے کر دیا اس کی اوپر والی کو نیچے والا وہ امتر نا علیہ اجارت اور ہم نے ان پر بارش کی مٹی کے پتھروں کی انفی داری کل آیات للمتوسمین بے اس میں البتہ نشانیاں ہیں للمتوسمین فراست والوں کے لیے وہ انحالبی صبیل مقیم اور بے شک و آباد راستے پر تھی وہ انَ کا لتمین یقیناً اس میں البتہ نشانی ہے ایمان والوں کے لیے وہ انکان اصحاب القتال اور بے شک عکا والے الٹی ہوئی بستیوں والے لظالمین وہ ظالم تھے فن تکمنا من ہوں پس ہم نے انتقام لیا ان سے وہ انََََََََََََََََََََ لب امام مبین اور بے شک وہ واضح راستے پر تھے والد الحجر اور بتا تحقیق جٹلایا حجر والوں نے مرسلین رسولوں کو وہ آتی نا ہم آیاتی اور ہم نے دی ان کو اپنی نشانیاں بس وہ تھے اسے اعراض کرنے والے فقان جیوتاً آمینین اور تھے وہ کریتے پہاڑوں سے گھر آمینین بے خوف ہو کر فلت مس مسبین بس پکڑا ان کو چیخنے مصبحین صبح سویرے فما اغنا بس نہیں کفایت کیا ان سے ماں کاروں یکسی اس چیز نے جو وہ کمایا کرتے تھے وما السماوات والارض وما اللہ بالحق اور نہیں ہم نے پیدا کی آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ درمیان ہے مگر حق کے ساتھ وہ عطیت اور بے شک قیامت آنے والی ہے پھل جمیل تو تو در درگزر کر خوب اچھے طریقے سے در درگزر کرنا انبا کا الخلا العظیم بے شک تربی بہت زیادہ پیدا کرنے والا یا کمال درجے کا پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ کا سب امن وَالْقُرْآنَ بالقرآن اور بتا تحقیق ہم نے تجھ کو دی ہیں ساتھ بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عظمت والا قرآن لاتمدن کا علامہ بھی ازوا جم من ہوں نہ تو پھیلا اٹھا اپنی آنکھوں کو الہ اس چیز کی طرف معی جس کے ساتھ ہم نے اس کو فائدہ دیا ہے ازواج من مختلف قسم کے مختلف اقسام کو مختلف قسم کے لوگوں کو ولا تحظن علیہم اور ان پر غم نہ کر وقت پھر جناح اور اپنا بازو مومنوں کے لیے جھکا دے یا اپنا پہلو مؤمنوں کے لیے جھکا دے وقل اور کہ انی انا النذیر المبین بے شک میں ڈلانے والا ہوں واضح کما انزلنا المختسمین جس طرح ہم نے نازل کیا قصمیں اٹھانے والوں پر اللہ ددینہ جار القرآن عیدین جنہوں نے قرآن کو کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھوا ربی کلنس الن اجمعین بس آپ کے رقبی قسم ہم سب سے ضرور سوال کریں گے کانو اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتے تھے پس تو پیر بھی کر اس چیز کی جو جس کا تو حکم دیا گیا ہے عن اور کر مشرقوں سے اننا کل مستحذین بے شک ہم تجھے مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں اللہ دینا اللہ علیہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کوئی اور الح بناتے ہیں قریب وہ جان لیں گے وَلَقَدْ نَعْلَمُ يَدِيقُ صدرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اور تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جو وہ کرتے ہیں پس اس بھی بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کی وقن اور سیدھا کرنے والوں میں سے ہو جائیے وَعْبُد کا اور اپنے رب کی عبادت کیجیے حد کہ آپ کے پاس یقین آ جائے یعنی موت آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجیروہ اللہ کا حکم آ گیا پس تم اس کو جلدی طلب نہ کرو سبحانہ وتعالی عما یشرکون وہ پاک ہے اور بلند ہے اس چیز سے جو وہ شرک کرتے ہیں یونزر الملائکہ تب روح من امری وہ نازد کرتا ہے فرشتوں کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اللہ میں شاؤن عبادی ہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے ان اندھیرو کے دراؤ انہو لا الہ اللہ انا فتح نہیں ہے کوئی الہ مگر میں ہی ہوں بس مجھ سے ڈرو خلاق السماوات والارض بالحق اس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ تا انما شریکون وہ بلند ہے اس چیز سے جو وہ شرک کرتے ہیں خلاق انسان اس نے پیدا کیا ہے انسان کو ایک نطفے سے پھیلا ہوا قسمبین اور جھگڑا کرنے والا ہے بازے ولنعما خالہ لقم فی ہا دف اور بالخصوص جانوروں کو چوپاؤں کو پیدا کیا ہے لَكُمْ فِيهَا دفع تمہارے لیے اس میں گرمی ہے وہ اور فائدہ ہے و من اور اسے تم کھاتے ہو وَلَكُمْ فِيهَا فی فیحا جمال حينة حينة تری اون لیے, ان لیے لے جاتے ہو بِشِقِّ اللہ إِلَّا <الْأَنفُس> اور وہ چوپائے جانور اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ کو ایسے شہر تک نہیں ہو تم پہنچنے والے اس تک اللہ بھی شکل انفس بگر جان کی مشقت کے ساتھ یا جان کو مشقت میں ڈال کر انا ربا کا لاراؤفر رحیم انا ربا کم بے شک تمہارا رب لارافر رحیم البتہ بہت زیادہ نرمی کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے و الخیلاول بغال الاحمیر علی تر کا بوہا اور پیدا کیا گھوڑے کو خچر کو اور گدھے کو تاکہ تم اس پر سواری کرو وزینہ اور یہ زینت ہے زینت کے طور پر پیدا کیا ہے وہ یقلو کو مالات اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے وہ اللہ پستیل اور اللہ کے لیے راستے کا درمیان ہے وہ منہا جائر اور اس میں سے کچھ ٹیڑا ہے یا سیدھا راستہ اللہ ہی پر جا پہنچتا ہے اور اس میں سے کچھ راستے ٹیڑے ہیں ولو شاہ اللہ مجمعین اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا امان اللہ و ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نادل کیا ہے لکم لقمن شراب ان تمہارے لیے اس میں سے مشروب ہے پمن ح شجر اور اس میں درخت ہے فی ہیمون جس میں تم چراتے ہو یم بھی تو لقم بھی نقیر اول آناب وہ اگاتا ہے تمہارے لیے اس کے ذریعے کھیتیجور پ تمہ لئے رات اور دن کو چاند کو مسخرا تم بھی امری ہی اور ستارے اس کے حکم کے ساتھ مسخر ہیں النفی دال قلآت قومی یقین یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے وما زارہ اعلیٰ کمفل قرضی مختلف البانو ہو اور جو کچھ اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا ہے اس کے رنگ مختلف ہیں ان نفی دال کل آیت القومی قرار یقیناً اس میں نشانی ہے نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے اور وہ وہ ذات ہے جس نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے سمندر کو تاکہ تم کھاؤ اس میں سے تازہ گوشت لحمن دریا تازہ گوشت وہ دستخری جو اور تم نکالو اس میں سے زیور طلبہ سونا تم اس کو پہنتے ہو وہ ترل مواخرہ اور آپ دیکھتے ہیں کشتیوں کو مواخرہ آتی ہی اس میں پانی کو چیرنے والی ولی تبتاو منفغلی ہی اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل والون اور تاکہ تم شکر ادا کرو شکر کرو وہ فِي الْأَرْضِ رواسی انتمیدہ بھی اور اس نے ڈال دیے زمین میں پہاڑ ان تمیدہ بھی کہ کہیں مائل نہ ہو جائیں تمہارے ساتھ وہ اور دریا و سبلاً اور راستے تاکہ تم ہدایت پاؤ راہ حاصل کرو وہ علامات اور علامتیں بنائی و بن نجبی ہم اور ستاروں کے ساتھ وہ راہ پاتے ہیں افام یخلوق کم اللہ نا کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیس طرح ہے جو پیدا نہیں کرتا اخلاق غد کا کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے وا انت عدو نعمت اللہ لا تحصوها اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو تم نہیں گن سکتے انہیں ان اللہ الغفور الرحیم یقینا اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے و الله يعلم ما تسرون وما تعلنون اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے اور جو تم کرتے ہو اعلانیہ پر کرتے ہو اللہ وهم یخلقون اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ نہیں پیدا کرتے کچھ بھی وحمی یخلقون اور وہ پیدا کیے گئے ہیں امواتمغیر الحماع شعرون ایا نبون وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں اور ان کو شعور نہیں ہے اس بات کا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے الہ, الہ واحد تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے فَالَّذِنَا لَا يُمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُولُوبُهُمْ مُنْقِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَقْبِرُونَ پس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل مُنْقِرَةٌ انکار کرنے والے یا اس کو اجنبی سمجھنے والے ہیں وَهُمْ مُسْتَقْبِرُونَ اور وہ تقبر کرنے کرتے ہیں تکبر کرنے والے ہیں لا جراما کوئی شک نہیں یقینا ضروری ہے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون کہ یقینا اللہ تعالی جانتا ہے جو وہ سررن کرتے ہیں اور جو وہ علانیتن کرتے ہیں انہو لا یعب المستقبرین بے شک وہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمَّا ذَا أَنزَرَ رَبُّكُمْ جب انہیں کہا جائے کہ کیا کچھ نازل کیا ہے تمہارے رب نے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں تاکہ وہ اٹھائیں اپنے بوجھ مکمل طور پر قیامت کے دن فمن اوزار اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو وہ گمراہ کرتے رہے ہیں بغیر علم کے اعلیٰ خبردار سا آما جو وہ اٹھاتے ہیں وہ برا ہے قد مکر اللہ من قبل تحقیق مکر کی ان لوگوں نے تدبیریں کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے فَأَتَ اللَّهُ بُنِيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاحِدِ تو اللہ تعالیٰ ان کی عمارتوں کو بنیادوں سے آیا فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ تو گر گئی ان پر چھت من فوقِهِمْ ان کے اوپر سے وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حِيثُ لَا يَشْعُرُونَ اور آیا ان کو عذاب جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے تھے سُمَ يَوْم پھر قیامت کے دن میں ان کو رسوا کرے گا کہ اللہ کن تم تو نہ کہاں ہیں میرے وہ شرا کہ تم مخالفت کرتے تھے ان میں کہیں گے کہ وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ان اليوم آج کے دن رسوائی اور برائی کافروں پر ہے ظالمی انفوسیم وہ لوگ جن کو فوت کرتے تھے فرشتے ظالمی انفوشی اس حال میں کہ وہ اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے پس وہ القب السلامہ پس وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں کہ ماں کا من بنسو ان ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا یا ہم برا کام نہیں کرتے تھے بلا کیوں نہیں ان اللہ علی ماں کن تم یقینا اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اس چیز کو جو تم کرتے تھے اب بابا جہنما خالدین فیحا پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے فلا بے سمرتب المتقبرین پس برا ہے ٹکانا تکبر کرنے والوں کا وقیر اللہ دین تقو اور کہا گیا ان لوگوں کے لئے جنہوں نے تقوی اختیار کیا جو ڈر گئے ماذا امزل ربکم کہ کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے تالو خیرہ تو انہوں نے کہا کہ بہتر بات خیر نازل کی ہے لِلَّذِينَ احسَنُوا فِي هَذِهِ الدُنِيَا حَسَنَا ان لوگوں کے لئے جنہوں نے نیکی کی بھلائی کی اس دنیا میں بھی اچھائی ہے وَلَا دَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ اور آخرت والا گھر بہتر ہے وَلَ اور یقیناً ڈرنے والوں کا گھر بہت اچھا ہے جنات و عدن ید خلونہ ہمیشگی کے باغات ہیں اقامت والی جنتیں ہیں داخل ہوں گے وہ اس میں تجریمن تحتی النہار اس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں لہم فی ہا ما یا اس کے لیے اس میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے اسی طرح اللہ والوں کو جزا دیتا ہے پرہیزگاروں کو جزا دیتا ہے اللہ دین تفاع کا تو جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں یا سلام علیہ و کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو ادق کبھی ما کم تم تمرون داخل ہو جا جنت میں اس کے بدلے جو تم عمل کرتے تھے ان ہر اندر کہ نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ آئے ان کے پاس فرشتے او یاتی امر رپ کہتے رب کا حکم آ جائے کا ذالک فعل نے من قبلهم اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے وما زالهم الله اور نہیں ان پر اللہ نے ظلم کیا والا انفسهم یظلمون لیکن وہ اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے فاصابهم سیئات ما عملوا پس پہنچی ان کو ان کے اعمالوں کی برائی وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون اور ان کو گھیر لیا اس نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے